اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العصیم اب ہم سورة العصر پر کسی قدر گہرائی میں جا کر غور کریں گے اس کے زمن میں میں نے جو اس کتابچے میں یہ راہ نجات کے نام سے جو متبوا ہے اور جو اب تک تقریباً ایک لاکھ شائع ہو چکا ہے اس کتابچے میں جو ترتیب قائم کی ہے اس سے ذرا ہٹ کر مختلف ترتیب سے ذرا یہ جو غور و فکر ہے اس سورہ مبارکہ پر ب تدبر اس ترتیب کو ذرا بدل کر میں اس کا سلسلہ کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کتابچے میں جو آیات کی ترتیب ہے اسی کے حوالے سے بات ہوئی ہے پہلے پہلی آیت ولاس پھر دوسری آیت پھر تیسری آیت, آیت لیکن یہ کہ اگر ہم تجزیہ کریں تو پہلی آیت جو ہے وہ قسم پر مشتمل ہے زمانے کی قسم ہے اب جب تک یہ مقسم علیہ کیا ہے کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے یہ واضح نہ ہو تو قسم کا اس کے ساتھ جو ربط ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا اس لیے ہم پہلے مقصم علیہ پر گفتگو کریں گے پھر جو قسم کا اس کے ساتھ منطقی ربط ہے اسے سمجھیں مقسم علیہ ہے ان الانسان انسان ال الزین عامحاط وتبا صابل حق وتبا <وَبِالصَّبِّ> یہ دو آیتیں ہیں ان میں سے پہلی آیت میں یعنی جو سورہ مبارکہ کی دوسری آیت ہے اس میں قائد کلیہ بیان ہو رہا ہے لفی خس یہ قاعدہ کلیہ ہے اور تیسری آیت میں جو اب ہمارا مقصم علیہ جسے ہم کہہ رہے ہیں اس کی یہ دوسری آیت ہے اس میں استثناء بیان ہوا سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی اس اعتبار سے سب سے پہلے ہمیں قاعد کلیہ پر غور کرنا یہ کلیہ کلیا انسان الفی خصو پھر وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں اب ذرا پہلی آیت اور تیسری آیت سے بھی اپنے ذہن کو ذرا خالی کر کے پورے طور پر اسی آیت پر اپنی توجہ کو مرکوز کیجیے یقینا ان تاکد ہے یقین ان نل انسان انسان اس میں جو لام ہے لام تعریف یہ ہے استغراق کے لیے اور یہ استغراک جنس ہے یعنی نو انسان جنس انسان یعنی تمام کے تمام انسان لفی لام پھر تاکید کے لیے ہے پھر گویا کہ وہی تاکید کا دوسرا استو لفی خسرو یقیناً ہے خسارے میں اور خس رن جو آیا ہے اس کو جیسا کہ میں پہلے ارد کر چکا ہوں یہ تفخیم کے لیے بہت بڑے خسارے میں بہت بڑے گھاٹے میں یقیناً تمام انسان بہت بڑے گھاٹے اور خسارے میں اب اس پر جب توجہ کو مرکوز کریں گے تو میں نے اس کے لئے جو لفظ تجویز کیا ہے ہیومن ٹریجڈی انسان کا المیہ اور خشدیا ہے کہ جو ان چند الفاظ کے اندر سمو دیا گیا ہے یہ ہیومن ٹریجڈی کیا ہے اس کے تین مراحل ہیں ذہن میں رکھیے بلکہ اس سے بھی پہلے یہ نوٹ کر لیجیے کہ یہ فلسفہ اور ادب کا ایک بہت اہم تھیم ہے کرب ہزم چنانچہ ایک تو مذاہب کی تاریخ میں بدھ مت کا مین تھیم یہی ہے سروم دکھم ایوری تھنگ از ان پین ایوری تھنگ سفرنگ ایک کرب ہے ایک ہزم ہے ایک دکھ ہے جس میں کہ ہر چیز ہر زی حیات بلکہ یہاں پر ہم توجہ کو مرکوز کریں ہر انسان مبتلا ہے ہند اِنَّ ال انسان الفیق <خُسن> اور ہمارے جدید جو بڑے ہی مکاتب فلسفہ میں سے جو بڑا ہی محبوب ہے اور آج کل بہت مقبول ہے ایگزسٹانشلزم وجودیت اس کا بھی مین تھیم یہی کرب وجود انسان کا وجود جو ہے وہ یا کہ وہ لازم و ملزوم کی حیثیت سے کرم اور دکھ کے اندر ہوا ہے یہ جو کرب ہے یہ جو دکھ ہے یہی در حقیقت ان الفاظ میں ان السان الفیق لیکن اس کے تین درجے سب سے پہلے تو یہ کہ واقع ہر انسان کے بارے میں آپ غور کریں گے تو مشقت اور محنت ہر انسان کا مقدر ہے جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے سورت البلد میں قسمے کھا کر بے الم بے حاد بلد وم وما ولد لقت خلق نل انسان فی قبد یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا محنت مشقت یہ ہر انسان کا مقدر ہے انسانوں کی عظیم اکثریت کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کمر توڑ دینے والی مشقت کر کے بمشکل دو وقت کی روٹی میسر آتی ہے کچھ لوگ ہیں کہ جو مرفول حال ہیں جن کو آسانی سے زندگی کی ضروریات فراہم ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں شاید یہ دھوکہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ انہیں کوئی دکھ نہیں حالانکہ دکھ کی نوعیت بدل جاتی ہے ان کے اپنے تفکرات ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں ان کے اپنے کانفلکٹس ہیں ان کی اپنی اپنے مسائل اور مشکلات ہیں کہ جو ایئر کنڈیشن کمروں میں بھی آرام نہیں آتا اور نرم گدیلوں پر بھی رات کو نیند نہیں آتی بلکہ یہ ہے کہ ٹرانکولازرس اور ہپنوٹکس اور سینیٹر یہ سب کے سب در حقیقت اسی تمقے کی ضرورت ہوتے ہیں. ورنہ جو دن بھر محنت و مشقت کرتا ہے وہ رات کو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو خبر نہیں ہوتی اسے کہ رات کہاں گزری ہے اور جو یہ بے چینی اور کرب جو ہے وہ زیادہ ان, کے ان کا نصیب ہے اس لیے کہ مسائل ہے پھر مشقت کسی کی ذہنی زیادہ ہے کسی کی جسمانی زیادہ ہے تو یہ تو گویا کے انسانی المیا کا پہلا مظہر ہے مشقت اور محنت سے کسی کو مفر نہیں لقت خلق من انسان افیقہ جیسے کہ کوئی بار برداری کا جانور ہے کولو کا بیل ہے لگا ہوا ہے عظیم اکثریت تو انسانوں کی ہمیں بچشم سر نظر آتا ہے کہ زندگی کی بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے بھی انہیں کمر توڑ دینے والی مشقت کرنی پڑتی ہے اس سے آگے آئیے تو حیوانات کا معاملہ تو یہی ختم ہوا مشقت تو ہے وہ کولو کا بیل جو ہے چل رہا ہے اور بار برداری کا اونٹ جو ہے لد رہا ہے بلبلاتے ہوئے بھی لیکن بہرحال اس سے لادا جا رہا ہے اسے بوجھ اٹھانا ہے انسان کا معاملہ اس کی ٹریجڈی یہ ہے اس کے اندر احساسات اس کے جذبات ایک حیوانات میں کسی ماں کو اپنی اس اولاد کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ کیئر اس کو کرنی پڑتی ہے اس کے بعد اسے فکر نہیں ہوتی کہاں گیا میرا بیٹا یا بیٹی لیکن انسان کے ساتھ یہ علائق دنیاوی یہ محبت ہے نہ معلوم کیسے کیسے سوہانے روح انسان کے لیے اولاد کے معاملات ہو جاتے ہیں یہی انسان کا ایک احساس فلاںس نے یہ زیادتی کی ہے توقع کچھ اور تھی اس سے آپ امید کچھ اور کی لیے بیٹھے تھے اور اس نے آپ کے ساتھ کیا کچھ اور ہے وہ صدمہ وہ رنج وہ غم یہ حیوانات کا معاملہ نہیں ہے یہ ایکسکلوسو انسان کا معاملہ ہے یہ ایموشنز یہ احساسات یہ جذبات یہ ظاہر بات ہے کہ انسان کا یہ گو, اس جو علمیہ ہے انسان کا اس کا خزنیا اس کی یہ دوسری سطح اس کے حوالے سے بہترین تعبیر کی ہے غالب نے قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں یہ غم یہ غم کے لفظ میں خاص طور پہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ سرم دکھم اور کرب وجود کا جو وجودیت کے فلسفے کا مرکزی خیال ہے ایگزیسٹانشلزم کا بہت ہی یوں سمجھ یہ کہ اس کا مین تھیم ہے وہ غم قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں لیکن اصل جو ہے ہیومن ٹریجڈی اور گزنیا یا انسان کا سب سے بڑھ کر آتا ہے جب یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس زندگی کو آدمی نے بھاگ دوڑ کر کے مشقتیں سہ کر محنتیں کر کے صدمات جھیل کر برداشت کر کے لوگوں نے جو سلوک کیا اس کو بھی جھیل لیا سب کچھ کر دیا لیکن یہ کہ اس کے بعد مسئلہ ختم نہیں ہوتا اس کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے اس کا ایک جوابدہی کا مسئلہ ہے ایک وقت آئے گا اچانک یا یوہل انسان ہو ان کا ہوں کا اے انسان تیرا معاملہ صرف کی زندگی سے متعلق نہیں ہے تو جو, جو مرتبہ عطا کیا گیا اشرف المخلوقات تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے تمہیں ایک دن اپنے رب کے حضور بھی کھڑے ہونا ہے تم مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے دیکھیں یہ دو آیات سورہ انشقاق کا یہ مرکزی مضمون ہے عزت سماؤن شقت وازنت رب لرد و مدت والقت معافی ہا و تخلت واضحت رب ہا وحقت ان کا کا دونا رب کا کد ہن اے انسان تجھے مصیبت پر مصیبت جھیل کر تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے مشقت پر مشقت جھیل کر پھر ایک وقت اپنے رب کے حضور سے کھڑے بھی ہو ہے جواب دہی بھی وہ گرینڈ لنتضلا قدم ابن آدم ہتا یو سلان خبصل ہل نہیں سکیں گے ابن آدم کے قدم جب وہ آئے گا اس عدالت کے اندر جب کھڑا ہوگا کٹہرے میں ہل نہیں سکے گا جب تک کہ پانچ چیزوں کا پورا پورا حساب نہیں لیا جا ان عمر ہی فیما افنا ون شباب ہی فیما ابلا وہاں ما ل میں نینک تصب ہوں فیما انفق ہوں وہ آملا فیما عالم زندگی کا حساب دو اسی برس دیے ہم نے کہاں زندگی کھپائی کہاں خرچ کی کہاں سرف کی خاص طور پر جوانی کا حساب دو کہاں گلائی وہ منگوں کا ولولوں کا دور کس کس کیفیت میں گزارا ہے مال کا حساب دو پائی پائی کا کہاں سے کمایا حلال سے کہ حرام سے خرچ کہاں کیا ہدائے حقوق میں کیا خیر کے لیے کیا یا اللو تلو میں کیا اور ایش میں کیا عیاشیوں میں صرف کیا اور جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا پانچ چیزوں کا حساب تو یہ ہے در حقیقت میاں اس دن جو ہے جیسے کہ غالب نے بھی اس کو تعبیر کیا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے معلوم ہوا کہ موت پر بھی خاتمہ نہیں ہے نجات نہیں ہے حیوانات کے لیے اسی لیے حضرت ابوبک کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ علو کا وہ قول کسی خاص کیفیت میں جو آپ نے کہا ہے کاش کے میں درختوں پر چہ چاہتی ہوں ایک چڑیا ہوتا جو ختم ہو جائے گی مر جائے گی لیکن اس سے حساب کتاب نہیں ہے کاش کے میں گھاس کا ایک دن کا ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے لیکن یہ کہ اس سے محاسبہ نہیں اس دن کے حساب سے جو گلے سرسبد ہیں نوع انسانی کے وہ کاپتے رہے لرستے رہے من منخوفا مقام اور اب بھی ونہن نفسرانی اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے لرزاں ترساں رہے جیسے کہ سورہ نور میں بھی فرمایا گیا ہے مجھے پانچواں رکو ہے مرکزی رکو اس کا سارے مسائل طے کر کے بھی پھر بھی دل جو ہے لڑستا رہتا ہے کانپتے رہتے ہیں یا خاتون ڈرتے رہتے ہیں یہ انداز جو ہے اسی کے لیے جو سورت النبا ہے آخری پارے کی پہلی سورت اس میں جو آخر میں فرمایا قور الکافر ہو یا لئے تنی تو اس روز کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا یہ شرف انسانیت مجھے ملا نہ ہوتا فارسی میں بہترین تعبیر کی گئی اس کی کہ اے کاش کے مادر نہ زادے کاش کے مجھے میری مانے جنا نہ ہوتا کہ یہ مرحلہ آج مجھ پر آیا ہے کہ وہ ہے جواب دہی ہے یہ ہے در حقیقت انسان کی ٹریجڈی کا نقطہ عروج یہ ہیومن ٹریجڈی حسنیہ یا المیاس انل انسان الفی خسن انسان بہت بڑے خسارے میں ہے بہت بڑے بڑے ہلاکت سے دو چار ہونے والا ہے یہ ہے وہ قاعد کلیہ یہ ہے اس سرح مبارکہ کا مرکزی مضمون اس سے استثناء ہے جو اب اگلی آیت میں آ رہا ہے الزینا منوا بلس والا وت وا سوبل حق تے اس تیسری آیت کی حیثیت جو ہے گویا کہ اس روشنی کے کرن کی ہے کہ جو گٹاٹو اندھیرے میں اچانک روشن ہو جائے اس لیے کہ انسان الفی خسرن اس کے بینسطور اس کے پس منظر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو بڑی ہلاکت بڑی بربادی تباہی قاعدہ کلیہ تمام انسان پوری نوع انسانی جن سے انسان اس ہلاکت اور اس تباہی اس بربادی اس کے سارے اور ٹوٹے سے دو چار ہونے والی ہے ہاں استثناء ہے تو جس کو آپ کہیں سائی آف ریلیف ایک دم ایک سانس آتا ہے انسان کو کچھ حوصلہ بنتا ہے کہ کوئی راستہ ہے بچاؤ کی شکل ہے جیسے کہ سورہ قیاما میں کہا گیا اس روز انسان کہے گا ای مفر کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کوئی جگہ ہے کوئی جائے پناہ ہے کہیں چھپنے کی جگہ ہے کہیں فرار کی کوئی جگہ ہے تو یہاں پہ بھی ان الانسان لفی خسر تو این النجات نجات کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں بچاؤ کی کوئی شکل ہے یا نہیں وہ ہے الزین عامن و عاملس بتوا صابل حق ہے بتوا صابل صبر اب اس تیسری آیت پر اگر ذرا سا گہرائی میں اتر کر غور کیا جائے تو ہمیں پہلے مرحلے پر جو اس میں الفاظ آئے ہیں اگرچہ وہ عظیم اصطلاحات ہیں قرآن حکیم کی وہ تو جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا اپنی پچھلی گفتگو میں یہ تو پورے قرآن مجید کے مضامین کے لیے انڈیکس ہے یہ تو بڑے بڑے عنوانات ہیں ایمان عمل صالح تواسب الحق تواسب صبر تمام جو بھی قرآن مجید کی تعلیمات ہیں ان سب کو انچار کے ذہن میں لایا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ کم سے کم لغوی اعتبار سے ان میں سے ہر لفظ کی کسی درجے گہرائی میں اتر کر اس پر ہمیں اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایمان کے بارے میں اب میں پچھلے سال محاضرات قرآنی میں پانچ دن جو غالباً دو دو گھنٹے کے لیکچرس دے چکا ہوں میرا جو بھی اس پر غور و فکر ہے اس کے ضمن میں حرف آخر میں نے ادا کر دیا ہے پچھلے سال کے محاضرات قرآن میں جس کے آڈیو ویڈیو کیسے دونوں تیار ہو گئے بہرحال وہ پچھلے سال ہی کی بات ہے جو بھی میرا غور و فکر ہے مطالعہ ہے اس کا حاصل میں دے چکا ہوں اب یہاں تو میں صرف تین باتیں ارض کروں گا ایمان اسلم کس کا نام ہے المان و تصدیق و بیما جا بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمن بیہی آمن لہو کسی کی بات مان لینا تصدیق کرنا ذرا اسے سرسری طور پر ماننا ہے تو لام آئے گا آمن لہو اور پورے وسوخ اور یقین کے اور اعتماد کے ساتھ ہے تو پھر وہ آمنا بہی بے, بے کے ساتھ آئے گا با کے ساتھ آئے گا تو در حقیقت ٹیکنیکلی ایمان کیا ہے انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کی تصدیق قبول کر لینا ان میں بھی تعلیمات میں عملی پہلو بھی ہے اور وہ نظری پہلو علم الحقائق اس کائنات کی حقیقت کیا ہے تمہاری حقیقت کیا ہے وجود کی حقیقت کیا ہے شر کی حقیقت کیا ہے خیر کی حقیقت کیا ہے زندگی کی حقیقت کیا ہے زندگی کا مال کیا ہے نقطہ آغاز کیا ہے یہ تمام چیزیں ان کے اعتبار سے جو بھی جوابات دیے ہیں وی آئے کے نے جو ایک ہی ہے از آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلاط وسلام وہ ایک ہی ہے عملی تعلیمات میں فرق ہوتا رہا ہے آکام شریعت میں رد و بدل ہوتا رہا ہے اس ایمان کی بنیادی جو حقائق ہیں ان میں ظاہر باتیں کسی تبدیلی کا سوال ہی نہیں ان باتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے دوسری بات یہ کہ در حقیقت یہ ہے کیا موضوع کے اعتبار سے یہی وہ سوالات ہیں جن سے فلسفے میں بحث ہوتی ہے گویا کہ فلسفہ اور حکمت اس سب کے جو موضوعات ہیں انہی پر جو انبیاء کرام کی ہدایت ملی ہے اس کا نام ایمان ہے گویا کہ ایمان اصل میں کیا ہے ایک ورلڈ ویو ہے ایک کائنات اور اپنے وجود کے بارے میں ایک نقطہ نظر ہے یہ ویلٹن شاؤنگ ہے جرمنی فلسفے کی اصطلاح جو ایک ولڈ ویو ہے ایک ایک فلسفہ ہے اور تیسری بات یہ کہ اس کا حاصل کیا ہے امن ہر بار شعور انسان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں کائنات کیا ہے جس میں میں ہوں اس سے میرا رشتہ کیا ہے جیسا کہ میں نے ابھی سوالات گھنوائے جب ان کا ایک تشفی بخش جواب مل جائے گا تو وہ ذہن کی جو تشویش ہے وہ ختم ہو جائے گا اسے معلوم ہو گیا میرے سفری زندگی کا مبدہ کیا ہے ماد کیا ہے کہاں سے چلا تھا کہاں جا رہا ہوں انہ راجے ہوں اب گویا کہ ایک تسلی ایک اطمینان ذہنی اطمینان اور چونکہ اس سے پھر قلب کو جب ایک رابطہ اور تعلق اللہ تعالی کی ذات سے قائم ہو جائے تو قلب کو اطمینان ہوتا ہے تو امن جو ہے ذہن کا امن اور قلب کا امن یہ دونوں در حقیقت حاصل اور نتیجہ ہی ماننا اسی لیے امن کے لفظ سے یہ اصطلاح مافوذ ہے امن سے ہی ہے اس لیے کہ ایمان کے لفظی معنی ہے کسی کو امن دینا امنا یا منو خود امن میں ہونا آ منا کسی کو امن دینا البتہ لام یا با کے اضافے سے پھر اس کے معنی ہو جاتے ہیں تصدیق کسی کی بات کی توثیق تصدیق اور کسی کی بات کو تسلیم کر لینا اس ایمان کے ذمن میں ایک اور بات جو واضح طور پر اب یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس پر بڑے تفصیلی بحثیں میں کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اگرچہ ایمان کے مراتب اور درجات تو اتنے ہی ہوں گے جتنے کے مراتب اور درجات میں بیان کر چکا ہوں انسان کی شعور کی سطح کے اسی طریقے سے انسانوں کے مزاج مختلف تو ایمان کی گہرائی کے بھی درجات جو ہیں وہ لابناہی ہیں لیکن کیٹیگریز کے اعتبار سے دو بنیادی کیٹیگریز میں ان کو تقسیم کر لینا چاہیے ایک ایمان ہے قانونی جس کا تعلق اقراروں باللسان سے ہے ایک ایمان ہے حقیقی جس کا تعلق تصدیق بالقلب سے یہ دو اسپیکٹس کہہ لیں دو درجے کہہ لیں دو لیولز کہہ لیں بہرحال ان کی اگر آئیڈینٹیفیکیشن لیدہ لیدا ہو جائے تو بڑے پیچیدہ مسائل حل ہو جائے اور ظاہر بات ہے کہ یہاں مراد جو ہے جس ایمان سے ہم بحث کر رہے ہیں وہ قانونی ایمان نہیں ہے میرے اس کتاب کے پر ایک مفتی صاحب نے بڑے لمبے چوڑے اعتراضات کیے تھے صورت الاسل پر جو میرا یہ کتاب چائے ہوا اور ان تمام اعتراضات کی بنیاد یہ کی تھی کہ جہاں بھی اس, اس کتابچے میں بحث ہوئی ہے ایمان اور عمل کے لازم میں مزدور ہونے کی اس پر انہیں اعتراض ہوا اس لیے کہ قانونی ایمان کی سطح پر ایمان علیحدہ ہے عمل علیحدہ ہے میں بھی تسلیم کرتا ہوں لیکن در حقیقت اس کتابچے کا موضوع قانونی ایمان نہیں ہے قانونی ایمان تو ہم سب کو حاصل ہے ہم وہ ہیں جو اہل ایمان کے گھروں میں پیدا ہوئے مسلمانوں کے ہاں پلے بڑھے تو وہ قانونی ایمان تو ہے اقراروں میں لسان تو ہے وہ تو ہمیں نسل منتقل ہو گیا وہ تو ایک ریشیل کریڈ کی حیثیت سے بھی ہمیں میسر آ گیا لہذا اس سے بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے وہ تو ہے ہی ہے تحصیل حاصل جو چیز پہلے سے حاصل ہے انسان کو اس کے بارے میں مزید گفتگو کی ضرورت کیا ہے اصل میں تو وہ ایمان قلبی ایمان اس سے ساری گفتگو ہے وہ حقیقی ایمان جو کنوکشن کی شکل اختیار کرے جو یقین ذاتی کی صورت اختیار کرے وہ ہے کہ جو در حقیقت اس کا موضوع ہے اس حوالے سے میں نے اس کتاب میں پھر شروع میں یہ ایک وضاحت بھی درج کی ہے کہ اس پہ جو بعض بزرگوں نے اعتراض کیا وہ اس مغالتے کی وجہ سے کیا ہے میں بھی امام ابو حنیفہ کے مسلب کا قائل ہوں کہ گناہ کبیرہ سے بھی کوشش کافر نہیں ہوتا قانون مسلمان ہی رہتا ہے لیکن حقیقی ایمان کا تعلق عمل سالے کے ساتھ کیا ہے وہ بالکل دوسری بات ہے تو اصل میں یہاں پر جو ساری گفتگو ہے وہ تصدیق الب والے ایمان سے ہے وہ صرف اقرار ام بلسان والا ایمان جس پر کہ کسی کے مسلمان ہونے کا دار و مدار ہے اس سے کوئی بحث یہاں نہیں ہے اب آئیے عمل عمل اور فیل میں ایک فرق ہے اسے نوٹ کر لینا چاہیے فعل عربی کا لفظ ہے عمل عربی کا لفظ ہے فیل کسی بھی کام کو کسی بھی حرکت کو جو انسان سے صادر ہو رہی ہو خواہ وہ ارادی ہو خواہ غیر ارادی ہو خا اس میں کوئی محنت و مشقت پڑتی ہو یا نہ پڑتی اس پر لفظ فیل کا اطلاق ہو جائے گا لیکن عمل عمل وہ انسان کا جو بھی عملی صدور اس سے ہو رہا ہے یا وہ افعال ہیں جو اس سے صادر ہو رہے جو ہیں جو بالارادہ ارادہ کسی مقصد اور ارادے کے تحت صادر ہو رہے ہیں نمبر دو مشقت طلب محنت طلب عاملہ کہتے ہیں آ میل جیسے کہ آیا ہے حلتا کا حدیث الغاشیا وجو ہوئی یوم دن خاشیات تھکے ہوئے تھکے ہارے مشقت زدہ لوگ چہرے ہوں گے بہت سے قیامت کے دن تو عمل ہے مشقت طلب کام جو ارادے اور مقصد کے تحت کیا جا رہا ہو لفظ سالے اب یہ بھی چونکہ ہمارے ہاں عام لفظ مستعبل ہوتا ہے صالح کا لفظ ہم ترجمہ بھی کریں گے نیک لیکن اصل میں صلاح کسی چیز کے اندر صلاحیت کا وہ وصف کے جس سے کسی شے کے گرو کرنے کا نشو نما کا امکان پیدا ہوگا بیج سالے ہوگا تو اس سے پودا وجود میں آئے گا درخت وجود میں آئے گا جس میں گروتھ کی صلاحیت ہے جس میں ترقی اور ارتقا کی،, کی صلاحیت موجود ہے وہ ہے عمل سال